السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المؤمن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آیت 21 سے مطالعہ شروع کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیر فی الارضی فیانذر کئی فکان عاقبت الذين کانو من قبلہم کیا وہ زمین میں چلے پھیلے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانشد منہ قوتوں و آسار وہ قوت مجھ سے بہت زیادہ سخت ہے اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی فاقت الحم اللہ بدنو تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا یعنی خوب ترقی تھی مال تھا دولت تھی لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بھی ان کو بچا نہ سکا وما کان لحم واق اور کوئی بھی ان کے لیے اللہ سبحان و سے بچاؤ والا بچانے والا نہ ہوا ظالیم کان تعطیم رسولات اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اللہ تو ان لوگوں نے کفر کیا پس اللہ نے پکڑا ان نحو کبی و بہت قوی والا ہے اب موسا علیہ سلام کا تذکرہ اور اسی تسلسل میں فرعون کے دربار میں بندے مومن کی طویل تقریر کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اللہ ولق اور موسا بھی آیاتی نا اور یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ الا فرا فراون اور کہ جادوگر بڑا جھوٹا ہے معذا اللہ معاذ اللہ پہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے قلق ابنا اللہ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ یہ لائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو یہ دو مرتبہ ہوا ہے یہ معاملہ ایک مرتبہ جب موسی علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا تو فرعون نے یہ اعلان کر ڈالا اور دوسری مرتبہ جب تحریک برپا کی ہے موسی علیہ السلام نے تب یہ اعلان ہوا کہ ان کے لڑکوں کو جوانوں کو مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے البتہ یہ کرنے کا وقت ہی نہیں آیا یوں کہیے کہ یہ اعلان تو ایسا ہوا لیکن پھر کیا ہوا کہ فرعون اور ال کو غرق کر دیا گیا وما اللہ فی ولال اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی ناکام ہوگی وقول فراؤن ضروری اخت مُوسَى دو ربا اور فرعون نے کہا کہ چھوڑو مجھے کہ میں موسا کو قتل کر ڈالوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو یہ چھوڑو مجھے کیا ہے بس تم وہ ہے نا کہ آدمی کچھ کرنا بھی چاہو کرنا پاہ. بس مجھے تم چھوڑ دو بس یہ جو ایک انداز ہے نا تو لگتا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ کر بھی نہیں سکا بےچارا خود ہی الٹا اس پر پڑ گیا معاملہ مقالا فرعون ضروری اقتل الموسا ولید اور ربا فرآن نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسا کو قتل کر ڈالوں معاذ اللہ اور چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے اتنی اقاف و دین اکم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین فلادین فساد یا زمین میں فساد پھیلائے گا اب یہ نکتا سمجھنے کا کیا کہہ رہا ہے تمہارا دین بدل دے گا اصل تو کہہ رہا ہے میرا حکم بدل دے گا میرا قانون بدل دے گا اس میں سمجھنے کا نقطہ کیا ہے اس وقت قانون کس کا چل رہا تھا فران کا اسی کا تو خطرہ تھا اس کو اور قانون چل رہا کس کا چاہیے اللہ کا تو دین جس کا نظام چل رہا ہے جس کا قانون چل رہا ہے جس کی اتارٹی چل رہی ہے دین اسی کا ہے جب قانون اللہ کا نافذ ہوگا،, تب دین کس کا ہوگا اللہ کا اس کی جد و جہد ہم پر فرض ہے آج ان اللہ تعالیٰ اللہ کی داس امید ہے کہ صورت الشورہ میں اس پر ہم کلام کریں گے مقام موسا انبی وربی کو من کل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اب یہ جو فرون کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہو گیا ہے اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایک اقدام کا وہ اعلان کر رہا ہے اس معاملے کے دوران میں اب ایک بندہ مومن کھڑا ہو رہا ہے عام آدمی نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا یہ آلے فرون میں سے ہے اور دربار میں تقریر ہو رہی ہے تو درباریوں میں سے ہوگا یعنی بڑے منصب پر کم سے کم یہ کہ آلے فرون میں سے تو ہے اور صاحب منصب آدمی ہے یہ ایمان لے آیا تھا اب تک ایمان اس نے چھپائے رکھا تھا ظہری بات ہے کہ بڑا ظلم و ستم کا معاملہ فرون کی طرف سے تھا لیکن اب موسر اسلام کی جان کے فرون درپے ہو رہا ہے اس سے رہا نہ گیا اب یہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے اور جیسے کہ اتدا میں ارض کیا پورے قرآن میں سب سے مسلسل طویل ترین تقریر یہی تقریر ہے جو ایک بندے مومن کی اور سورت کا نام بھی سورت المؤمن اسی نسبت سے ہے کہ مومن نے آل فرعون آل فرعون ایمان جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اتخر اللہ کیا تم اس بات پر اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ دیکھیے کس قدر دو ٹوک انداز میں کھلی بات اس نے کی ہے ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے اس بات پر تم اس سے قتل کرنا چاہتے ہو ایک بات اس سیدت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشکین نے خان کعبہ کے قریب دس درازی کی کوشش کی تو صدیق کے اکبر درمیان میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا اتخت النا رجول ارب اللہ ایک شخص کو تو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے بعد بہت دست درازی جو ہے وہ صدیق اکبر کے خلاف کافروں نے کی ان کو شدید نقصان پہنچایا وہ بے ہوش بھی ہوئے لہو لہان بھی ہوئے ان کے بال خون سے چپک چپک جاتے تھے ان کو گھر لے جایا گیا ہے تفصیلی واقعہ جب آنکھ کھلی تو یہ نہیں کہا کہ میرے زخم ہے میرا خون بہہ گیا پہلا سوال یہ تھا میرے پیغمبر کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں اورو نے بھی فرمایا تھا اتخت الن یقول ربی اللہ کیا تم اس بات پر یہ شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے یہاں یہ جملہ اسد قرآن میں بندہ مومن کا ہے <تصفح> مل مل ربکم و یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے بڑی پیاری بات اگلی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے بل فرض اگر بالفرض بالفرض بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بمال اسی پر ہوگا وہ اگر وہ سچا ہے یو سب کمبا عید تو جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور آ کر رہے گا تو بہتر کیا مان ہی لینا ہم تو مسلمان ہیں ہمیں کوئی الحمد الحمدللہ کافروں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے بھائی دیکھو مرنے کے بعد دو امکانات ہیں نا یا تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں یا ہے تیسرا تو کوئی امکان نہیں اگر کوئی زندگی نکل آئی اور کوئی خالق پوچھنے والا نکل آیا تو بہتر کیا ہے مان لینا ہی بہتر ہے نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھانے کی بات ہے ہاں؟ کافر کو سمجھانے کی ایتھیس کو سمجھانے کی لیکن اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی پوچھنے والا کوئی کھڑا ہو گیا تو پھر بہتر کیا ہے ابھی مان ہی لیا جائے ادھر یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے دیکھو اگر وہ سچا ہوا تو تو جو تم سے وعدے کر رہا ہے اس کا کچھ اداد تم پر ضرور پہنچے گا مصرف ان بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا سخ جھوٹا ہے یا قومی اب یہ تقریر جاری ہے مجھ ذہن میں رکھیے گا اے میری قوم لَكُم الْمُلْكُ الْيَوْمَ فِي الْأَرْضِ آج تمہاری بادشاہ ہے تم زمین میں غالب ہو سنو سنونا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے میں کون ہماری مدد کرے گا تمہاری بادشاہ کام آئے گی تمہارے اقتدار کام آئے گا شاطر <الرَّشَاد> نے کہا کہ میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا کچھ نہیں بتاتا یہ اس نے انٹرپٹ کرنا کہا کیونکہ اس کی تو مصیبت پڑ گئی پہلے تو وہ مصیبت پڑی تھی جادوگروں میں تکیہ کیا تھا وہی ہوا دے گئے اور اب یہ دربار میں سے شس کھڑا ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہا تو اس نے اس تقریر کے اثر کو زائل کرنے کی انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی بندہ مومن نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا اور اپنی تقریر جاری رکھی وقال آمن جو ایمان لائے اس نے کہا آ یعنی جائے ان کی تنا کا کیسا مثلا دا قومی نوح وثمود جیسا حال ہوا قومی نُ اور عاد سمود کا ودین اور وہ جو ان کے بعد ہوئے اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا عَلَيكُمْ يَوْمَتْ حَنَادْ اور اے میری قوم میں تم بچیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں یومت مدنی جس سے تم بھاگو کے پیٹ پھیر کر مالک من اللہ من عاصم تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا فما جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے جیے گا ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے فیران جیسے شخص کا دربار ہے بڑا دربار ہے نا دنیا بھی اعتبار جاو حشمت حکمران ہے درباری بھی چھوٹے معمولی لوگ نہیں ہوتے بڑے لوگ ہیں ہائی افس یہ بندہ مومن کو بہت زیادہ انٹلیکچل قسم کی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ لاجیکل قسم کی باتیں جسے ہم سمجھتے ہیں نہیں کر بھاشا کے دربار میں کھڑا ہے ترباہیوں کے سامنے کھڑا ہے اسودی بات رکھ رہا ہے اللہ کا عذاب جی ابھی آخرت کا ذکر بھی آیا چاہتا آخرت کی فکر پتہ چلا کہ بندے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی اسودی بنیادی دعوت پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کبھی ہم بھی عام طور پر ساتھی معاف ما, کیجئے گا کہ چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو تھوڑا سا یوں کرنے لیں بات کو تھوڑا سا نکل جائیں کنی کا ترا لے تھوڑا سا ذرا اس بات میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ لیں کوئی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کوئی ہیٹینٹ ہوتے ہیں کوئی یہ ہوتا ہے اور نہیں بھائی بات کرو صحیح دو ٹوک حق کی بات اصول یہ بات دین کی بات سامنے رکھی جائے یہی اس بندے مومن نے یا رکھی قید خانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا یوسف علیہ السلام کے پاس دین کی اس سوری بات انہوں نے سامنے رکھی ذہن میں رکھنا چاہیے کوئی تقریب بہت پیاری ہے بڑے گوشے جو ہمیں سمجھنے کو سامان دینے والا نہیں قبول بل بہ ناد تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے اللہ سلام فما شکی مما جا کمبی بس تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ آئے تھے تمہارے پاس ادھا ہلاک اذا یہاں تک جب وہ وفات پا گئے کل تم نہیں ہے برا صحیح رسول آ تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا موسا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً کوئی تین سو برس کا فرق ہے یوسف علیہ السلام گزر چکے تو یہ بندہ مومن کہہ رہے دیکھو وہ بھی اللہ کے پیغمد اس سرزمین پر مصر میں آئے تھے اور تم لوگوں نے قدر نہیں کی نا قدری کی ان کے جانے کے بعد کچھ شاید احساس ہوا ہو تو ہوا ہو اور پھر یہ کہ تم نے یہ سمجھ لے کہ اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا تو نہ قدر مت کرو یہ رسول آ اللہ کی طرف سے جیسے یوسف اللہ کی طرف سے آئے تھے تم نے قدر نہیں کی تھی اب دیکھو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں قدر کرو اسی طرح اللہ تعالی اسے کر دیتا جو حد سے گزر جانے والا شک میں اللہ آیا اللہ جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کبور ان کی یہ کج بہسی یہ جھگڑے سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے کل بھی متقبار اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اب پھر وہ حامان کو کچھ کہہ رہا ہے فرآن وہی محل بنانے والی بات انٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اے بنا لعلی الاسباب شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں میں فأطلع الہ الہ موسیٰ پس میں موسا کے معبود کو جھانک کر دیکھوں وہ امی لاز نہ اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے معذلہ معذلہ یہ بات پہلے بھی آئی ڈرامو میں لگاؤ فضولیات میں لگاؤ قوم کی توجہ ڈیوائیڈ کرو اور اپنی حرکتیں ظلم و جبر کی وہ جاری و ساری رکھو یہ ہے کہ جو کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر دیتی ہے اس کو دیتیکمر کی ساحلی وہ عمارت بنانے والی بات یہاں کرے میں آسمانوں تک پہنچوں نہ وہ عمارت بننی ہے نہ اس کے اوپر پہنچنا ہے اور قوم جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز کے انتظار میں بیٹھی رہے گی کہ کب بریکنگ نیوز آئے گی کہ فروان صاحب کا محل تیار ہو گیا کب جو ہے وہ آسمان پر پہنچ گئے اور یہ سارے معاملات یہ پورے ختم ہی ہو جائے یہ ہے ڈرامے جن میں قوموں کو مبتلا کر کے ظالم و جابر لوگ اپنے ناپاک آزائن کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے پھر اسے اس انٹرپٹ کیا ہے وہ کردار کا سو عمل اللہ کا فرمان اور اسی طرح فرون کو اس کے برے عمل آراستہ کر کے مزین کر کے دکھا دیے گئے سیدھے راستے سے روک دیا گیا مما کئی دو فراؤن اللہ کی تدبیر تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی وقال اور کہا اسے جو ایمان لایا پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ گا بلکل دو ٹوک فرون نے کیا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں میں تمہیں سیدھے راستے کی بھلائی کی بات بتاتا ہوں اور یہ بندے مومن کس بنیاد پر کہہ رہے موسر سلام پر ایمان لے آیا تھا اس بنیاد پر کہ سیدھا راستہ تو وہ ہے جو پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے ملا ہے یا قومی دین کی بنیادی دعوت آ رہی سنیے گا یا قومی اے میری قوم انما کی, دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے ہی دار اور آخر گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے جس کسی نے برا عمل کیا تو اس, کو اس کے جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جس نے عمدہ عمل کیا خوب مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مؤمن ہو لوگ جنت میں داخل ہوں گے نجاتی نار قوم مجھے کیا ہوا بھلا دیکھو میں تو تمہیں طرف بلاتا ہوں تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو دین کی بنیادی دعوت بنیادی امور کا تسکرا تک کیا تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤ ما لیس لی ما لیس لی به علم جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی علم نہیں وا انا ادعوکم الالعزیز الغفار اما تمی بخش دینے والے غالب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلاتا ہوں سوچو تم گمراہی کی دعوت دیتے ہو میں تو رب کائنات کی طرف بلا رہا ہوں لا جرم انما تدعوننی الیس لی الیہ ليس له دعوه فی دنیا ولا فی کوئی شک نہیں تم جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اس کے لیے پکارے جانے کے معاملہ کوئی لائق التفات نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں جن جھوٹے معبودوں کی طرف بلاتے ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں جس دعوت کو تم میرے سامنے رکھو اس کا دنیا آخرت میں قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اندنا ان اللہ اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے وہ حد سے بڑھ جانے والے وہی جہنمی ہیں آخری جملہ اس بندے مومن کا فیصد اقرال العقم تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ فوڈ امری اللہ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس کو پورا اندازہ تھا کہ فرون نے اس کے بعد جو ہے وہ رکنا نہیں ہے اور خلاف کرنا ہے اس کے لیکن اللہ نے حفاظت بھی فرمائی لیکن اس کو پورا اندازہ بندے مومن کو تو کلوزنگ کیا ہے جو چاہو سکر لینا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یہ ایمان جو بندے کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں اور یہ شجاعت اور یہ بہادری اور یہ استقامت اس کو عطا کرتا ہے اور, اللہ اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں اس کے سپرد کرتا ہوں ان اللہ اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو فوقا تعالیٰ نے اس بندے مومن کو بچا لیا ان بری چالوں سے جو وہ چلا کرتے تھے وہ اور آل کو برے عذاب میں گھیر لیا یعنی اس کے خلاف اقدام کی کوئی نوبت نہیں آئی اس کے بعد وہ السلام کی ہجرت کا معاملہ ہو گیا اور فرون اور آل فرآن جو ہے وہ غرق کر دیے گئے اگلی آیت میں عذاب کا بیان ہے بیانہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ آداب برزخ یہ آداب قبر کی تربی اشارہ ہے تفصیل احادیث میں بھی ہے اور تفصیل تفاصر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے انارش جہنم کی آگ جس میں وہ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں دقوم اور جسم قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ تم آل فیرون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو تو اس وقت کوئی ہو رہا ہے برزخ میں عذاب جو شدید ترین ہوگا جہنم میں ہاں جیسے عذابِ قبر ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے حضور نے دعا کی ہر نماز کے بعد دعا کی اللہمہ انی اعوذ بکا من عذابِ القبر اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتوں قبر کے عذاب سے اسی طرح جہاں قبر کا عذاب ہے وہاں قبر کی راحت بھی ہے وہ بھی مرنے کے ساتھ ہی راحت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اللہ قبر میں اللہ راحت والی قبر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب بڑے اور چھوٹوں کا تذکرہ پھر آ رہا ہے وہی فیقول اور وہ جہنم میں بہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان کو جو بڑے بنتے تھے چھوٹے بڑوں کو کہیں گے انکم تبان فہلون نصیب بے شکم دنیا میں تمہارے تابے تھے تو کیا تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ کون الدین سکبرو انا کلن وہ لوگ جو بڑے تے وہ کہیں گے بیشک ہم سب اسی میں ہیں ان اللہ قد حكم بین العباد بیشک اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہمارا کوئی اختیار نہیں اپنے اپ کو نہیں بچا سکتے تمہارے کیا کام آئیں گے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے وقال الذين في النار لحسنتي جهنم اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے داروغوں سے جہنم کے دارو جو فرشتے جہنم پر مقرر کیے گئے کیا کہیں گے جہنم ادو رب مغفان یاداب ارے اپنے رف سے دعا تو کر دو التجا تو کر دو کہ ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے اللہ اکبر حسرت تمنا بے بسی اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قالو وہ کہیں گے اوللم تک کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے قالو بلا وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور اللہ اور کافروں کی پکار بے سود ہے یہی یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں امنا لن رسول آمر فرحت دنیا بے شک ہم ضرور مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور یوم یقوم الشحاد اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اللہ اپنے رسول اور ایمان والوں کی مدد فرمائے گا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے یوم والم جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور ان کے لیے ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ اجہر من موسل ہدا ونی اسراً ہدایت عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا خدو وَذِكْرًا لِعُلِ <الْعَلْبَاب> اقل مندوں کے لئے ہدایت نصیحت ہے فَصبر پس اے نبی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قدل واقعات کیوں بیان ہو رہے حضور علی سلام اور صحابۂ کرام کی جو کشاکی کش نے مکہ کے ساتھ جاری اس کے تنادر میں یہ رہنمائی کا باعث بنتے واقعات تسلی کا باعث بنتے ہیں تقویت کا باعث بنتے ہیں ترغیب و تشویق کا باعث بنتے ہیں اے صبر اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا امور پر استغفار کیجئے یہ محتاط ترجمہ پیغمبروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام کی عادضی حضور دن میں سو سو مرتبہ استغفار کرتے ایک, ایک محفل میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتے حد تو یہ ہے کہ نماز کا سلام پھیر کر بھی حضور کیا پڑھتے اللہ اکبر استغفر و فر اللہ استغفر و اللہ, اللہ, اللہ کیا مطلب مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا اس جھکنے میں اگر کوئی کمی تو اس پر بھی استغفار یہ ہے مقام بلند محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اور یہ ان کی آجزی کا بیان ہمارا خیال ہے کہ گناہوں پر استغفار ہونی چاہیے حضور تو نمازوں کے بعد استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں یہ امت کو تعلیم باقی انبیاء کی خطائیں وہ ہم لوگوں کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتی انبیاء کی خطاؤں میں خیر کا ہی پہلو ہوتا ہے ہمارے گناہ ہوتے ان میں شرک اور نفسانیت کا پہلو بھی ہوا کرتا ہے انبیاء کی جو خطائیں وہ جانب خیر ہوا کرتی ہیں اور ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا, کیا بزاہر خلاف اولا, اولا بھائی بڑا پیارا جملہ ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا انبیاء علیم السلام کو جہاں کے قرآن میں توجہ دلائی گئی تو معاملہ کیا ہوتا ہے بہترین کے مقابلے میں بہتر معام تھا بہترین کے مقابلے میں بہتر معاملہ تھا اللہ توجہ جو دلا دیتا ہے کہ وہ بہترین پر ہی رہے بہت خوبصورت تعبیر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلاف اولا امور سے کیا مرا ہم میں سے کوئی رمضان شریف کے علاوہ بات کر رہا ہوں کبھی سال کے گیارہ مہینے میں ایک مرتبہ پندرہ منٹ کے لیے تحجد میں کھڑا ہو جاتا بھائی ہمارے تو بہت بڑا عمل ہوگا ہمارے لیے بہت بڑا عمل ایک پیغمبر کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اگر وہ کھڑے ہوتے سمجھانے کے لیے تین گھنٹہ مثال مثال ہاں مثال اور اس میں تھوڑی کمی ہو جائے تو ان کے مقام بلند کے اعتبار سے کیا ہے کمی ہم جیسا گناہ گاہ تو پندرہ منٹ کے لیے سال میں ایک دفعہ کھڑا ہو تو بڑی نیکی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے وہ کیا سمجھیں کچھ کمی کا معاملہ رہ گیا یہ پہلو ہے جو انبیاء کی اجتہادی خطائیں یا جہاں جہاں ان کو قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی اس کے تعلق سے بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وسطی بی کا پساب اپنے خلاف اولا امور پر استغفار کیجیے مصب و ربیکا اور اپنے رب کی تصمیح کیجیے حمد کے ساتھ بلاشی کی ود ابکار شام اور صبح کے اوقات میں یہ حضور کے ذریعے کس کو تعلیم دی جا رہی ہے امت کو تعلیم دی جا رہی سمجھنے کا نقطاصل میں یہ ہے فی آیات اللہ بغیر سلطان ان بے شجرک اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان فی سدور بروم ماہم بالغ گیت ان کے دلوں میں یقین تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں وہ تکبر وہ بڑا بننا کیا ہے کہ حق ناکام ہو جائے ماد اللہ ان کی سرداریاں چلتی رہے کو کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں فاستعید بالله بس اے نبی اللہ ان اپ اللہ علیہ اللہ تعالی سے پناہ طلب کیجیے ابن هو السميع البصير بیشک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس یقینا آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے ولا كمن فرناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں پوری کائنات کو پیدا کرنا اس بندوں کی تخلیف سے بہت بڑی بات تو جو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اس کے لیے بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وما یسام و بصیر اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا ولین وام صالح ول اور نہ وہ برابر ہے کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ کہ جو برے عمل کرنے والے ہیں جیسے نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ایمان اور نیک عمل کرنے والا اور اس کے مقابلے میں برے عمل کرنے والا وہ برابر نہیں کلیل عماد کرون بہت کم تم غور فکر کرتے ہو ان سعت العطیت النا وفیح بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں بلاک ناگ سرم لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بقول رب کو مدرونی اسلجیب لکھوں اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ع بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلون وہ زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ نا کمین آداب جہنم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ دعا کا حکم سورت سورت المومن اس میں توحید کا عملی پہلو جو بیان ہوا وہ ہے دعا اللہ سے دعا اللہ،, اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے بڑا پیارا قول ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے اے اللہ میں تجھ سے تھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے بہت پیارا قول اے اللہ میں تجربے تھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے میری کیا حاجت ہے میری کیا تکلیف ہے میری کیا پریشانی میں کون تجھے بتانے والا مالک تج سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو نے حکم دیا ہے مانگنے کا اللہ اکبر اور تجھے مانگنا پسند ہے بات تو صحیح بھائی ہم کون اللہ کو بتانے والے کہ اللہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے میرے ذرا مسائل چل کاروبار کے میں کون اللہ کو بتانے والا لیکن اس لیے مانگتا ہوں مالک تج سے تو نے مانگنے کا حکم دیا ایک بار دوسری بات اللہ فرما جو میری عبادت سے تکبر کرتے دعا کے بعد عبادت کا رفظ آیا تو حزیث حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادا عبادا دعا ہی عبادت ہے اور دوسری حدیث یہ دونوں شریف میں ہیں ادا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغض اس کا جسٹ اس کا خلاصہ اس کا جوہر ہے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ آئی ہے عبادت کا ایک مفہوم کیا ہے تذلل جھک جانا جھک جانا جھک جانا اور یہ جھک اور بچ جانے کی ایک انتہائی شکل کیا ہے جب بندہ ہاتھ پھیلا دے مالک کے سامنے تو دعا ہی عبادت ہے عبادت میں آجزی بچ جانا جھک جانا ہی تو مطلوب ہے اور یہ کیفیت عبادت میں دعا میں سب سے زیادہ اللہ ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ظہیر ہو کر جہنم میں جائیں گے سنیے گا اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے کیا سمجھ رہا ہے بندہ اپنے آپ کو سیلف ہے کیا سمجھ بیٹھا ہے بندہ مانگ نہیں رہا تو یہ تکبر ہے اور یہ تکبر کرنے والے ذریعہ ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا اللہ فرماتے مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں سور البقرہ آیت نمبر ایک سو چھیاسی ارادآم جب جب پکارنے والا پکارتا اللہ فرماتا میں قبول کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو اے میرے بندے تلمیز شریف میں دیگر احادیث کی کتب میں روایت تم نے دن میں گناہ کر لیے تم شام میں رات میں مانگ لو میں بخش دوں گا تمہیں تم نے رات میں گناہ کر لیے تم صبحوں میں بخش دوں گا وہ حدیث میں آئی تم سارے بھوکے سوائے جس کے میں کھلاؤں تمہیں کھلاؤں گا تم سارے بے لباس سوائے اس کے جیسے میں لباس فراہم لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا تم دن میں گنا کرتے ہو تم رات میں گنا کرتے ہو میں چاہوں سارے کو کر دوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کر دوں گا کتنا مانگے کتنا مانگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مزید کی روایت میں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے اور نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اتنے مانگنے والے اتنے مانگنے والے اتنے مانگنے والے بنو اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دبا قبول کروں گا ہاں قبولیت کی بھی شکلیں ہوتی ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگ جاتے اچھا ہے کہ بھائی وہ نہیں ملا اللہ کی مشیت میں اچھا تھا کہ نہیں ملا مجھے عجیب لگ رہا ہے ہمارے کو ساتھ تھے وہ اکاؤنٹینسی میں پڑھاتے تھے کہا بیٹا بڑا مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اللہ سے مانگ مانگ کے زیرو میٹر نکلوائی کرولا تین دن کے بعد گن پوائنٹ پہ چلی گئی تو کہتے بیٹا اما نے کہا ابھی بھائی تھی گاڑی مانگی آفیت کیوں نہیں مانگی اللہ سے آفیت کے ساتھ مانگو اللہ کو پتہ ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں خیر بہت سارے واقعات آپ حضرات و خواتین کے سامنے بھی ہوں گے لیکن آفیت مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے پھر حدیث میں آتا ہے بندے نے مانگا اللہ کی مشیت میں بندے کے لیے بہتر ہے اللہ دے دے گا نمبر دو بندے نے مانگا اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے مطابق وہ بندے کے لیے اچھا نہیں ہے اللہ یہ نہیں دے گا کچھ اور دے دے گا کوئی تکلیف دور کر دے گا اور نمبر تین کچھ بھی نہیں نہ وہ دے گا نہ کچھ اور دے گا نہ تکلیف دور کرے پھر سارا ڈپازٹ ہو جائے گا آخرت میں ڈپاز ہو جائے گا آخرت میں اور جب کل اس اجر کو بندہ دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر کہے گا اتنا بڑا یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی سارا آخرت میں مل جاتا وہ بھائی ایمان والے کے لیے وہ پوزیشن ہے نتنگ ٹو لوز والی بات اللہ میں یقین عطا فرما دے آخری بات کیا ہے اللہ نے کہا ہے سور البرا تمبر ایک سو چھیاسی جی انہیں میں چاہیے میرا حکم دانے نا بلیو منو بھی مجھ پر ایمان تو رکھے نا اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مانوں تم بھی تو میری مانو نا اب اللہ کے احکام پر عمل کرنا پھر حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ مالے حرام دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ مالے حرام سے بچا جائے گناہوں سے بچا جائے اللہ کو پکارا جائے ادھر دے گا اور سب سے بڑھ کر آخرت میں دے گا نتنگ ٹو لوز والی بات ہے لیکن جو نہیں مانگتے اللہ کو غضب آتا ہے ان پر اور نہ مانگنا تکبر ہے اور یہ نہ مانگنے والے جگیر ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اللہ اللہ جس نے کو روشن بنایا مراد تاکہ اس میں کام کاج کرو انہ لاس بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ ہے اللہ تمہارا رب ہر شہ کا پیدا فرمانے والا لا الا اللہ ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فکون بس تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو اسی طرح الٹے پھرے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ البی جا رہا اللہ جس نے تمہاری زمین کو قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل ابینا اور آسمان کو چھت بنایا وسور رقم اور تم سورت, سورت دی تو کیا یہ حسین سورت تمہیں عطا فرمائی ہاں بھائی اللہ نے چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا مجھے اور آپ کو اللہ کہتا ہے لغت خلق انسان فی احسنی تقویم سپر ہے دا بیسٹ اللہ نے بہترین سب سے بہترین بنایا فأحسن کیا ہی حسین تمہیں عطا فرمائی من طیبات اور تمہیں رب فتح بک اللہ رب المین برکت والے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ اللہ وہ اللہ از خود وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں از زندہ ہے باقی ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے وہ لا اللہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فدوح مخل السین اللہ الدین تم اس کے لیے تم اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا اللہ سے پکارو اللہ کو جوتے کا تسم مانگو اللہ سے حضور کے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد رب العالمین تمام شکر تعریف اللہ کے لیے تمام جہان و کرب ہے کل امنی تنا فرما مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو لما جا البینات میں ربی جبکہ میرے پاس آ گئیں میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں وہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کے لیے مسلم وہ مٹی سے سے سے سے بنایا پھر پھر پھر نطفے ہوئی کے بچے میں پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچو پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ شیخ جو ہے نا وہ بوڑھے کو کہا جاتا ہے عربی میں شیوخ اس کی جمع رتکون شیوخا تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو و مین کو میو توفا مین قبل اور تم کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے بڑھاپے سے پہلی موت واقع ہو جائے ولی تب لوگوں اجنم مسمہ اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو ولا القم تاکہ تم عقل سے کام لو یہ نطف علی کا یہ کس کی کار فرمائی اللہ کی نہ تھے تو پیدا کیے دوبارہ پیدا کرے گا کسی کو بچپن میں لے لے کسی کو جوانی میں اسی کی مشیت اصاب سور کہاف کا واقع جناب خزر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو ذہن میں رکھ لیجیے گا اور پھر کیا ہے جو یہ تغیرات تمہاری زندگی میں کر رہا ہے وہ بتا رہا کہ اس وجود پر تمہارے اختیار نے اختیار الصلّ سبھار و تعالیٰ کا ہے بلا القم تک تم عقل سے کام لو ہودی یوقی و جمید وہ اللہ جو زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے فعدہ قدا امن فعم نما یقین پھر جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا تو فرماتا کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے المطورفی <سؤال> آیا کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہاں پھرے جاتے ہیں کہاں بھٹک رہے ہیں ربو بل کہ تھا وبیما اور جن لوگوں نے کتاب کو جھٹ لایا اور اس کے ساتھ کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا فرسوف عالم پسند قریب وہ لوگ جان لیں گے جھٹلانے والے کیا عید عیدان فی عناق جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے وہ اور زنجیریں یوس وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں یوس جرون پھر وہ جہنم کی آگ آگ میں جھوکے جائیں گے اللہ النار یہ عذاب کا سخت بیان کون پیغمبروں کو جھٹلانے والے کتابوں کا انکار کرنے والے ثم من دون اللہ پہ کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شريك ٹھہراتے تھے قولوا ول عنا لم نكن ندعو من قبل الشيء وہ تو وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے کئی نظر ہی نہیں آتے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے جھوٹ بولنا چاہیں گے معاذ اللہ كذلك يذل الله الكافرين اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے ذالکم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ہوتے تھے و بی ما تم تم رحون اور بدلہ اس کا کہ جس پر تم اطراع کرتے تھے جہنم قول افیحا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس جہنم میں رہنے کے لیے فبی سمت بس بڑا بننے والے تکبر کرنے والوں کا برا ہے ٹھکانا تصویر ان نواد اللہ حق بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجیے بے شک اللہ کا وعدہ ہے کچھ حصہ دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او یا ہم آپ کو اس پس <يُرْجَعُن> ہر صورت ہمیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے یہ مضمون پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے بہت سے رسول بھیجے ان میں سے بات ہے جن کا حال اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور کچھ ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا معروف روایت میں سوال اور رسول کا ذکر آتا ہے سب پر ہمارا ایمان کچھ ہی کا ذکر قرآن حقیم میں آیا ہے اور کچھ کا آحادیث سے میں وما کان آیتن اللہ اللہ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئیں مگر یہ کہ اللہ کے دل سے اللہ کے حکم سے وہ موزات پیش کیا کرتے تھے فعیدا امر اللہ فعیدا جھا امر خدی ابل حق جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا وہ خسی رہنا اور اہل بادل اس وقت گھاٹے میں پڑے رہ گئے ایک رکو اور جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو ان میں سے اور ان میں سے تم کھاتے ہو یعنی ان کے گوشت کو سواری کے لیے بھی اور گوشت بھی استعمال ہو رہا ہے بلکہ منافی ہو اور تمہارے ان میں بہت سے فائدے ہیں ذکر پہلے بھی آیا بلی تب لوگ علیحا اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچوا وعلی فل کی اور ان کشتیوں کشتی تم لدے پھرتے ہو سواری کرتے ہو اس وقت یہی تھا جب قرآن کا نزول ہوا آج جتنی ہیں تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو کا انکار کرو گے افلام یسیر اور وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے سانو اکثر منهم اشد اوتوں آسان فل الارض وہ تعداد و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں ان سے آسار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے لیکن کیا ہوا فما ماں کان جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا اللہ کی جب پکڑ آئی تو ان کی جائیداد محلہات وغیرہ کچھ بھی ان کو بچا نہ سکے فرما جہاں اتم رسول بہین جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے فریحمن علم تو اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا یہ ہماری ٹیکنالوجی یہ ہمارے سائل یہ ہماری ترقی ہے یہ ہمارے اسباب ہیں ہم نے یہ اعتماد کر رکھا کچھ نہ بچا سکا ملیامیٹ کر دیے گئے فلما جاءتم رسلهم بالبينات جم ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے فریح بما عندهم من العلم تو اس علم پر اتنانے لگے جو ان کے پاس تھا لیکن کیا ہوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جو کے پاس تھا انہیں اس اداب میں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کچھ بچا نہ سکا ان کو فلم آمنا واحدہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے وہ کفر نہ بیما کم نہ مشکین اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے اللہ کے ساتھ پہلے شریک کرتے تھے فائدہ کوئی نہیں آداب کو دیکھ کر کون نہ مانے گا اب کوئی فائدہ نہیں فلم یق یم فم ایمان او بنا تب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جب انہوں نے ہمارا آداب دیکھ لیا سنت اللہ قد خلف عبادی یہ اللہ کا دستور اللہ کا طریقہ رہا ہے جو اس کے بندوں میں با... بندوں کے بارے میں پہلے گزر چکا وہ خسی رہنا کل کافرون اور اس وقت کافر خسارے میں پڑے رہ گئے اب ان شاء اللہ ہم آرٹرک ترابی ادا کریں گے جی گزارش آپ سے کی گئی تھی جب آٹھ رقت تراوی ادا ہوئی قل الحمد لله بالعالمين الله حميد ما يوم الدين يا ترى ويا ترى فكان عربة الذين كانوا من القبرهم كانوا كما شد منهم قدمتهم وراتاراً في الأرض كافرهم الله في نوبهم وما كانهم من الله في الواق ذلك بأنهم كانت تغيين وصلهم بالبنينات فكفروا فأخذهم الله إنهم قمي شديد العمار ولقنا لسلهم سابعا يا ربنا وسلواني بِهِ إِلَٰهِ نَعْتَمِدُ وَهُوَ مَوْلَانَا فَقِنَا فَوْقَ الْمُسَاعِدِينَ كَفَاكَ فَنَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بِالْحَقِّ بِعَادِلًا قَوْلَهُ وَقُدْرَتُهُ بَنَا الَّذِينَ لَمْ وَمَا لَكَيْلُ الْكَابِرِينَ إِلَّا بِيْطَلَالِ وقال في العرضهني أخذ الموسى وليدع ربهم إني أخذ من يبدل دينكم أخذ يظهر وقال موسى إني عظ بربي كل متكبر لا يؤمن بيوم او روم مر <تصفيق> لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَاءَ بِالْمَكِينِ أَفِي رَبِّكَ أَيَّ نَامِئٍ فَعَلَيْكَ كِذْبٌ وَأَيُّ فعلي صَادِقٍ يَصْبُو كَمَا الَّذِي يَأْذُكُ إِنَّ پی نوشمیوں نو من من نمبر لذلك أظنكم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظل الله عنه ونصره المرقى الذين يجادلون فيها يأتناه بغير صفة منك كمر مهدا عند الله عند الذين آره كذلك يبع الله على كل قلبه تكبر الجفا وقال بالعوية لا نبرني صراحا لعلي السماء. أسباب السماء تطلع إلى إله المسارين أرم مكاوبا وكذلك سين لفدعه رسول المعليم وصدع للسبيل وما الكريم في معروف وقال إلينا يا مومي اتبعوني أهلكم سبيل الرجال يا مومي إنما هذه الحياة كن يا مكاور وإن الأهم تيدا من عمل سيسيتنا فلا تزاهر إلا فتلا ومن صالحا ومن عمل صالحا صالح من ذكر النور فأوهم من أعفرنا الله او <تصفيق> الحمد لله بصراحة بصراحة على اللہ مہمم الحمدللہ رب العالمین اللہ حمامی الرحیم بارکی رب دینی ایا کنعبو و ایا کنستعین اللہ مصراط المستقیم صراط اللہی راکتا علیه غیر لا غرونه لي ان ليس لدعم الله والمصالح منهم تصعدنا فتذكرون الله ان الله غصير بالعباد طلب الله شنا تھا نو کار عنا نصيبه من النار قال الذين استكبروا منا كلهم فيها الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لغزة بجاء عدعوا ربكم يقفل عنا يوما من العذاب قالوا ومن أنت تكفيق رسولكم بالبننات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين اوق او to all and to ما يقول الشهاد يَوْمَلَا يَنْعَوَ الْطَالِبِينَ مَعَدْ رَبُّ وَلَكُنْ لَعَدْ وَلَكُنْ لَعَدْ وَلَكُنْ صُورٌ مُدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا أُمُسَةً هُدَى وَرَطْنَا مَنِ إِسَارِينَ الْكِتَارِ هُدَى وَنِكْرَى لِكُنْ إِلَّا وصف من للمدك وسفح بحمد ربك بالعشي والبكار إذن هلذين أجادون في آيات الله غير سلطان أدام من إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّهُوَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا اسْتَمَلَّ اللَّهُ وَالْبَصِيرُ الَّذِينَ آمَنُوا نیو <تصفيق> لو <تصفيق> اللہ ویسا بحمدہ اللہ ویسا اللہ ویسا اللہ ویسا اللہ, ویفتر. اللہ, ویفتر. اللہ ویفتر. اللہ, اللہ حب لیلہ في العالمین اللہ حبا لکھو وحیم مارک یوم الدین ایجا لکھا عمو ایجا لکھا استعین ایجا صلاة المستقین عليهم ویجا لکھون عليهم حلال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یٰہی منہو اسو ان اللہ الخالق على اسمك نافع وناسينا الله يظهر الله الذي جعل له القمر إلا ان جميعا ان لله ربكم فله الله ولا حول ولا قوه الا العالمين والذي خلقكم من روابنا سبق من نطفلنا سبق من علمنا سبق يخلقكم طفلا قلنا يخلقكم طفلا سبق لتغلقه وشدكم ثم لتغلقه شعقا ومنكم من يضرفا بنا قبلوا لتغلق وجدكم سسقا ولعلكم تعقلون الله اكبر سلي الله من حمد اعوذ بالله الله اكبر اعوذ بالله اكبر اعوذ لِئَخْتِمَامُ وَلَا تَفْرَحُونَ فِي النَّقْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَحْزَنُوا وَنُطْفِرَحُونَ وَخُرُوجًا وَوَجْهًا تَوَلِّينَا فَقَدْ كَانَ الْمُتَقَبِّلِينَ قُلْ إِنَّ عَالِمَ اللَّهِ حَقًّا فَإِنَّهُ يَبْغِي الْأَضْرَارَ الَّذِي يَعْدُو أَوْ تَوَفَّى يَتَّخِذُ والذكر وصولنا ان يقيها بدايه الى الله باذن الله فإلى الله اللهم اهدني الى الحق وارزقني الله الله سيري الله مبحدا او الله الحق الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الحمد لله في العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اگلے صراط المستقیم صراط الذین اذنعت علیہم غیر اللہ علیہم علیہم اللہ علیہم اللہ اللہ علیہم اللہ علیہم لتوکہو منها ومنها تکلون ولكم فيها ملافم لتبلغوا علیہا حاجتنا في مصدوركم علیہا وعن فلکكم ويليهم هيا به فتجاه من الله كل اليوم أفلن يسيروا في اللطف ينظروا كيف كان عامدة الذين من قبلهم كانوا أكثر بهم وشدهم ودوا يترون في اللطف فما رغنا عنهم ما كانوا يقصبون فلن جاءتهم رسلهم بالبكيات فرحوا بما عمدهم من العلم وحرقوا به ما كانوا به نسٹ واقع الله من حمدا اللهم اهف الله اهف اللهم اهف اللهم اهف سر <سلام> اللہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام>